أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر قم فأنزر وربك فكبر وسيابك فطهر والرجل فهجر ولا تمن تستكسر ولربك فاصبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقطة من لساني يفتحوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعزنا من شرور أنفسنا اللهم رنالحق حقا ومرزقنا اطباع ورنالباطل باطلا ومرزقنا اشتنابا اللهم ربنا زدنا إيمانا وفدا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا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 ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کی جو پہلی سات آیات ہیں یہ پہلی وہی ہے جو حضور پر نازل ہوئی اور یہ ایک چونکہ صحابی کرائے ہے لہذا اس کا ذکر کرنا مناسب ہے لیکن یہ کہ یہ کنسنسس جس پر ہے وہ یہی ہے کہ یہ پہلی نہیں ہے بلکہ پہلی وہی جو آپ پر آئی وہ سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات ہیں مغالطہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ سورہ علق کے نزول کے بعد جو اس کی آیات سے شروع کی پانچ اور اگلا بند سورہ نون کی پہلی سات آیات پھر سورہ مزمل کی دس آیات ان کے نزول کے بعد پھر کچھ وقفہ رہا ہے اس وقفے کے دوران جو ہے حضور پر خاصی طبیعت کے اندر بے چینی کی کیفیت تاری رہی آپ چاہتے تھے کہ جلد از جلد یہ قرآن نازل ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک مشیت تھی اپنا اپنی حکمت کے تحت اس نے اس کا نظام بنایا تھا اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو حضور کی تعلیم پر معبور کر دیا تھا یعنی تعلیم جو ہے حضور کی وہ دنیاوی طریقے سے نہیں ہوئی کہ کسی کے سامنے ظالو تلم اس کیا ہو الف باتہ سیکھا ہو اور پھر اس کے بعد کتابیں پڑھی ہو نہیں اس اعتبار سے آپ امی محض تھے دی ان لیٹرڈ ون ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ بعض اللہ سبہ بعض اللہ جاہل تھے نہیں لیکن یہ کہ آپ نے اس طریقے سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی جیسے کہ دنیا میں ہوتی ہے لیکن یہ کہ شوق جو قرآن مجید کا آپ کو تھا اس کی وجہ سے آپ کو جلدی اور جب یہ وقفہ ہوتا تھا تو بہت شان ہوتا تھا اور تعلیم اس دوران میں ہو رہی ہے حضرت اسرافی کے ذریعے پھر وہ واقعہ پیش آیا جو پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں حضر فرماتے ہیں کہ اپنی اسی ششو پن میں جبکہ مجھ پر سندے کی کیفیت تھی میں ایک روزگار ہیرا سے نیچے اتر رہا تھا کہ آواز آئی یا محمد میں نے ادھر ادھر دیکھا دائیں بائیں پیچھے سامنے کوئی نظر نہیں آیا تو کچھ خوف سا تاری ہوا طبیعت پر بربرائے کب بشر تھوڑی دیر چند قدم آگے گیا پھر یا محمد پھر وہ وہی کیفیت ہوئی میرے ساتھ اب زیادہ تشویش لاحق ہو گئی کوئی نظر نہیں آ رہا پکار رہا ہے کوئی تیسری مرتبہ یا محمد کا تو اچانک آپ کی دکھا اٹھی تو حضرت جبرائیل وہی فرشتہ کہ جو غارے ہرا میں آیا تھا اس کو آپ نے دیکھا کہ وہ پورے افق پر اس طریقے سے ہے کہ پورا افق اس سے بھر گیا ہے اصل ملک کی صورت میں دیکھا گارے ہرا میں کس کیفیت میں آیا تھا یہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ کہ وہ مشابہت تو ایسی تھی کہ حضور نے پہچان لیا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو غارے میں آیا تھا لیکن یہ کہ شکل یہ بالکل مختلف یہ اصل ملک کی شکل تھی جس کو دیکھا ہے آپ نے ان انکوں سے تو اس پر آپ پر دہشت تاری ہوئی ہے اور آپ گھر آئے ہیں اور آپ پر کب کب اسی تاریخ تھی جیسے پہلی وہی کے مقصد تھی کیفیت وہی اس کے بعد بھی ہوئی ہے. پھر یہ سورہ مدثر کی یہ سات آیات آپ پر نازل ہوئی ہے تو اس حوالے سے یہ پہلی وہی ہے لیکن پہلی وہی ہے پہلی فطرت کے بعد پہلا وقفہ جو ہوا وحی کے اندر اس کے بعد پہلی وہی ہے اور اس سے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں آغاز ہوتا ہے حضور کی رسالت کا جبکہ سورہ علق سے آغاز ہوا ہے حضور کی نبوت کا آغاز نہیں کہنا ظہور ہوا ہے نبی تو پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے لیکن ظہور کا وقت ہوتا ہے جبکہ پھر وہی کا آغاز ہو تو ظہور نبوت جو ہے وہ ہے سورہ علق کی آیات سے اور یہ ہے در حقیقت کہ جو جس سے کہ آپ کی رسالت کا آغاز ہوا اس کا جوڑا تھا سورہ مزمل وہ ہم نے رات پڑھ لیا کم سے کم یہ چیز دیکھ لیجئے کہ ان دونوں کا بھی آغاز بالکل یا یوہل مزمل یا یوہل مدسر اے کبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اور اے لحاف میں یا کسی اور کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے تم وہاں بھی قوم یہاں بھی قوم اب کھڑے ہو جاؤ وہاں قیام اللیل, یہاں قیام النہار کہہ لیجیے اس کو وہ رات کا قیام تھا یہ دن کا قیام ہے اس رات کے قیام سے آپ کے اندر روحانی ترقی کو بڑھانا مقصود تھا تاکہ جو بھاری بوجھ آپ کے کندھوں پر یہ سورہ مدسر کی آیات کے حوالے سے آنے والا ہے اگرچہ آپ نے انسانیت میں پہلے سے فوائش تھے وہیں نظر آ رہا عظیم یہ تو ہم سورہ نون میں پڑھ چکے لیکن یہ کہ اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے عام انسانی اخلاق سے بھی بلندر روحانی طاقت کی ضرورت تھی اور وہ اسی طریقے سے پیدا ہو سکتی تھی کہ یہ قرآن مزید کو آپ خوب کوٹ کوٹ کر اپنے اندر اس کو داخل کیجیے جلد کیجیے رقطبل قرآن ترتیلہ ہے مر ڈاؤن حالان کتنا قرآن اس تک لازل ہوا تھا مطلب ریپیٹ ریپیٹ اید ریپیٹ اید ریپیٹ جیسے آپ زور زور سے کسی چیز کو ہیمر کرنے کے لیے ٹھوک رہے ہیں تو اس کو ہیمر کرتے ہیں تو میں تو یہی لفظ استعمال کرتا ہوں قرآن کو ہیمر از ڈاؤن ان ٹو یور ہارٹ آپ کے دل میں آپ کے پورے وجود میں یہ سراج کر جائے جس کو اقبال نے خوبصورتی سے کہا چوں باں در رفت جاں دیگر شمت جب جان کے اندر یہ قرآن سراج کرتا ہے اب یہ جو سورہ مدثر ہے اس میں البتہ اس کی پہلی تین آیات بڑی اہم ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے ایک ایک آیت کو سمجھیے یا آیوہل مزمل یا آیوہل مدثر ان دونوں سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ حضور کی زندگی کا ایک خاص دور ہے جو ان کے پس منظر میں ہے جب آپ پر غور و فکر کا سوچ وچار کا غلبہ ہو گیا تھا آپ ایک بڑے عملی انسان تھے میں آپ کو بتا چکا ہوں بچپن اسرت میں گزرا ہے پھر لڑکپن میں پھر اور جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈالوسنس وہ بھی سخت مشقت میں گل رہی ہے پھر آپ نے کاروبار کیا ہے تو ایک سمجھیے کہ ملازم کی حیثیت سے یا عامل کی حیثیت سے کیا ہے سرمایہ آپ کے پاس تو تھا نہیں سرمایہ دوسروں کا ہوتا تھا پھر ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کھا کر پیدا کر دیا شادی ہو گئی تو کم سے کم یہ کہ دنیاوی اعتبار سے مالی اعتبار سے آپ اب اب اطمینان بدسورت پیدا ہو گئی پھر آپ نے کاروبار کیا کھل کر کاروبار کیا لیکن اچانک حضرت آج تصدیقہ فرماتی جب آپ کی عمر شریف چالیس برس کے لگ بھگ ہوئی تو آپ کے درخلت گزینی محبوب ہو گئے حب با بائی خلا ملنا جلنا اب طبیعت مائی نہیں ہے پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کسی طور سے ایکسٹروورٹ ڈاک بھی تھا لیکن اب اس کا وہ بیلنسنگ پارٹ آ رہا ہے انٹروورٹ کا اب غور فکر دوری میرے نزدیک ایک ہی فرد نوع بشر ہے جو کلیتن بیلنسڈ ہے اور ایکسٹروٹ کے درمیان اور وہ محمد رسول اللہ ہے ایک ہی بہرحال اس پر جو دور آیا سوچ بچار کا تو جو آپ غار ہرا میں جا کر بیٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے الفاظ حدیث میں آئے ہیں حضرت عائشہ سے جو مجبور ہے کان یا تحن صفی وہاں کچھ عبادت کرتے تھے اب عبادت کیا کرتے تھے تو شارحین نے حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ کان اٹھن سہی تابو دہی فی غار ہیرا اتفکر ول غور و فکر سوچ بچار یہ کیا ہے معاشرے کی حالت کیا ہے اخلاقی زوال کی انتہا ہے اس پر غور و فکر کیسی عرصے میں پھر بہی آئی اس پر ایک اور اس غور و فکر پر ایک تشویش ایک بوجھ ایک ذمہ داری کا احساس یہ دو چیزیں جب مل گئیں تو اب آپ کی طبیعت میں جب کسی شخص کے اوپر اس طرح سے تفکر کا غلبہ ہو جائے وہ تفکر ہو جائے گا اور وہ پھر کہیں کمبل لیا لیٹ گئے کہیں اور اسی طریقے سے تو یہ جو سوچ وچار کا دور تھا اس کی گویا کہ تعبیر کی گئی یا یوہل مزمل قوم اب کھڑے ہو جاؤ یہ سوچ وچار کا دور اب ختم ہو جانا چاہیے اب آپ کی عملی زندگی کا آغاز ہے یا آیوہل مدثر قوم وہ قیام اللہ یہ قیام النہار قیام النہار میں جو آپ کے ذمہ رسالت کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے ہوم فا ان خبردار اس پر ہم بہت غور کر چکے کہ نبی کی دعوت کے لیے سب سے اہم یہ ہے امداد سورہ انعام سے شروع ہو گیا تھا کوئی اونی اید یہ قرآن و من بلغ کہہ دیجئے یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کروں تو خبردار کرنا کہ یہ نہ سمجھو کہ بس یہ جیسے حیوانات ہیں یہاں پیدا ہوئے چرا چگا ختم ہو گئے نسیح منسیا ہو گئے تم حیوان نہیں ہو کچھ اور ہو تمہارے اندر اللہ نے اپنی روح رکھی ہے عظیم ترین امانت کائنات کی جسے نہ پہاڑ اٹھا سکے نہ آسمان اٹھا سکے وہ امانت ہے جو تم نے اٹھائی ہے اور اس امانت کی جوابدہی ہے ذمہ جو داری ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے تمہیں سب کو مرنے کے بعد اٹھا لیا جائے گا واللہ اللہ تبوتن کماتا نامون سمن لات نہ کماتا فیصل کو صبن بات یہ ہے انذار ندی کی دعوت کا نقطہ آغاز انذار انذار آخرت لیکن اس کا ہدف کیا ہے اس کا ہدف جو ہے کوئی خانقاہی نظام بنانا نہیں ہے اس کا ہدف صرف کوئی تعلیم و تعلق کا نظام قائم کرنا نہیں ہے ہدف کیا ہے رب کا فکبل اپنے رب کو بڑا کرو کیا مطلب ہے رب تو بڑا ہے کیا بڑا کریں گے اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی اس کے خلاف بغاوت ہے ظہر الفساد فل بربل باہر اس کی بڑائی منواؤ اس کی بڑائی نافذ کرو اسی کے لیے یہی لفظ ہے وہ نیوکلس ہے جس سے کہ سمجھئے بیج ہے یا گٹھلی ہے جس سے کہ تمام الفاظ نکلے ہیں اقامت الدین دین کو قائم کرو نہ یوں زیادہ ہوا دین کل تاکہ دین حق کو تمام کے تمام نظام دین پر نظام زندگی پر نافذ کیا جائے غالب کیا جائے مختلف اصطلاحات ہیں نہیں تقوہ کلیمت اللہ تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے بھائی یقورہ دین و کل دین کل کر اللہ کے لیے یہ سب کیا ہے تقبیر رب ربر تو یہ تین آئے اس اعتبار سے کہ حضور کا ایک خاص دور تدبر تفکر پھر فکر مندی یہ بھی بتا دیا تھا برقن نوفل نے اب دیکھیں انہیں صحابی بھی سمجھا جاتا کیوں کہ ان کیا انتقال فوراً ہو گیا تھا اس کے بعد جب رسالت کا حکم آیا ہے اس وقت وہ موجود نہیں تھے تصدیق کی ہے انہوں نے نبوت کی تصدیق کی ہے ان کا یہ وہی ناموس ہے جب حضرت خلیجہ لے کر گئی حضرت ورکا کے پاس کہ امداد میرے چچا کے بیٹے ذرا دیکھیے یہ آپ کے بھائی کو کیا ہوا ہے کیا تجربہ نے پیش آیا ہے کیا تم نے دیکھا آپ نے بیان کیا ہاں یہ وہی ناموس ہے جو موسا پر اور عیسا پر ناد ہوا تھا اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تمہاری قوم تمہیں اس شہر سے نکالنے گی تو اتنے پریشان ہوئے دور حیران ہوئے اب اب مخلے جی ہوں کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے کوئی نہیں وہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں میرے کنبو تلے اپنی نگاہیں بچھاتے ہیں ہر جگہ مجھے خوش آمدید کہا جاتا کیسے کہ ممکن مجھے نکال دیں گے کہا کہ نہیں یہ پیغام جس کے دل بھی آیا ہے اس پیغام کا پہنچانا اس کی قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے تو اب یہ تشویش ہے نا حضور کو یہ دور ہے در حقیقت یا قوم یا مدسر قوم اب یہ جوڑے ہونے کا کانسنٹ بھی سامنے ہو گیا وہ کم لین ہے اور یہ کم فن نہار ہے یہاں دعوت اور رسالت کا معاملہ ہے کیونکہ ان آیات کے ددول سے قبل ابھی آپ کو اپنی دعوت کی تبلیغ کا حکم ملا ہی نہیں تھا تو چونکہ ورکا ان میں ناول کا انتقال ہو گیا ان کا شمار جو ہے صاحب نہیں ہوتا